سچا شکر کیسے پیدا ہوتا ہے سچا شکر جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے سچا شکر جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے ڈسکوری اس کے پیچھے ہوتا ہے اسٹڈی اس کے پیچھے ہوتا ہے چیزوں سے لیسن لینا کے پیچھے ہوتا ہے کو ڈیپ جا کر کے ہوتا ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوتی ہیں تب آپ کو آپ کے اندر وہ اسپرٹ جاگتی ہے جس اسپرٹ کو لے کر آپ کہا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں کیا کسی کتاب میں پڑھا آپ نے اس کو رٹ لیا رٹ کر کہہ دیا موقع موقع سے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کسی رٹے ہوئے شبدوں کو دورانے کا نام نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کسی رٹے ہوئے شبدوں کو دورانے کا نام نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین تو ایک, ایک اندر ایک طوفان آتا ہے اس طوفان کا ایک مینیفیسٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں گاڈ آل مائٹلی ساری گریٹنیس اسی کی ہے وہ خدا وہ خدا وہ خدا جب آپ دنیا میں غور فکر کرتے ہیں نیشر میں کائنات میں زمین میں آسمان میں آپ سوچتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ایک لمبے پروسیس کے بعد آپ ڈسکور کرتے ہیں خدا کو جب آپ ڈسکور کرتے ہیں تو یہ آپ معمولی بات سمجھتے ہیں اس کو تو ایک سپر طوفان ہوتا ہے ایک سپر اسٹار ہوتا ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے سپر اس سپر اسٹار کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ او گاڈ فارگیو می یو آر مائی لارڈ اے خدا میں نے تیرا اقرار کیا اے خدا میں نے تیری بڑائی کو مانا اے خدا میں تیرا اعتراف کرتا ہوں